تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں تو آؤ اپ ان کھیتیوں میں جس طرح چاہو اور اپنے بھلے کا کام پہلے کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تمہیں اس سے ملنا ہے اور اے محبوب بشارت دو آمان والوں کو